عن بي سعيد الخدهي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة قال بلى قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدتن واجده ثم قال ألا أصبرك بإدامهم؟ قال إدامهم بالام ونون قالوا ما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستقره ونعوذ بالله من شعور نفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريفنا وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 معذر سامع حضرات یہ باب نمبر چوالیس کتاب الرقاق سے جاری ہے اور یہ باب ہے باب یقبض یکب غوا الرف یوم القیامت کہ اللہ تعالی قیامت کے دن زمین قبض کر لے گا اور قبض کرنے سے مراد کسی بھی چیز کو اپنی مٹھی میں لے لینا تو پوری زمین اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوگی معنی اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی جس کی حدیث ایک ہم نکل پڑی کہ یکبض اللہ العربہ وہ یکسما ابھی یعنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز زمین کو قبض کر لے گا مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا ایسا کیوں کرے گا اپنی عظمت उजागर اجاگر کرنے کے لیے یہ बड़ी بڑی ہی عدیم و شان ہے اور بڑی ہی عظمت والی ہے کہ یہ آسمان اور زمین اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی حالانکہ ہمارے لیے یہ زمین بڑی وسیع ہے جس کا طول و عرض ہمارے اندازوں سے ماورا ہے تو اللہ رب عزت زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا یہ اللہ تعالی کی عظمت کا اور اس کی شان کا اظہار ہے تاکہ پوری کائنات کے سامنے اس کی عظمت اور اس کی حیوت اجاگر ہو جائے یہ خبر ہمیں کیوں دی گئی دنیا میں تاکہ ہم اس خبر کو معلوم کر لینے کے بعد اللہ رب العزت کی عظمت کا اور اس کی حیبت کا احساس اور ادراک کریں جس اللہ تعالی کے دونوں ہاتھوں میں یہ آسمان اور زمینیں لپٹ جائیں گی وہ کتنی عظیم ذات ہے اور اس عظیم ذات کو ہم نے حساب و کتاب دینا ہے یوم یقوم الناس ناس العالمین اس عظیم ذات کے سامنے کھڑا ہونا تو کیسے کھڑے ہو پائیں گے کھڑے ہونے کی بہتری سے مراد اعمال صالحہ کا ذخیرہ تیار کرنا تاکہ اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہونا با مقصد اور بامراد ہو جائے اور یہ وقوف ہماری کامیابی پر قائم ہو جائے نبی الاسلام کے حدیث میں مسم آواز صبر بل اردون صبر فی قف الرحمن اللہ کا خرض النفی یز یہ ساتوں عثمان اور ساتوں زمینیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایسے ہوں گے جیسے تمہارے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہو رائی کا دانہ ایک بہت ہی چھوٹی شے ہے جو ان آنکھوں سے تقریباً نظر بھی نہیں آتا تو رائی کا دانہ اگر آپ کی ہتھیلی میں ہو تو فرمایا کہ یہ ساتو آسمان ساتو زمینیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس طرح ہوں گی جس ذات کا ہاتھ جو اس کی صفت ہے اتنا عظیم ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو لپیٹ کے پکڑ لے وہ ذات خود کتنی عظیم ہوگی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یہ ساتوں آسمانوں ساتوں زمینیں اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے درہم ایک تشت میں رکھے ہوں اور کرسی اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے لوہے کا چھلّا کسی چٹیل میدان میں پڑا ہو اس عرش پر رحمان مستوی ہے تو کیا اس کی عظمت ہے کیا اس کی شرح کی بری ہے تو اس کے سامنے حاضری کا تصور اور کھڑا ہونے کا تصور بڑا ہی ہولناک ہے یہ خبر ہمیں اسی لیے دی گئی کہ ہم سدھر ہیں اور جب اس کے سامنے وقوف اور کھڑا ہونے کا مرحلہ ہے تو اسے غرو ہونے کے لیے ہمارے پاس آمار صالح کا ذخیرہ ہو یا نفس ما قدمت بلطنت ہر شخص آج دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے وہ کل جو لامحالہ آئے گی اور اللہ پاک کے سامنے سب کو حاضر ہونا اور کھڑا ہونا بعد ان کو ناخ دیں اللہ وسلکل محرب وہ لگی سب بہینہ ترجمان تم سب سے تمہارے رب نے باتیں کرنی ہے کلام کرنا ہے سوال کرنے ہیں اور اس طرح کرنے ہیں کہ اللہ تعالی اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا براہ راست باتیں ہوں گی تو یہ خبر ہمیں دی گئی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا انعام اس کی عظمت شان کا تصور کریں اس کی شان کی بڑیائی اور غور و خوض کریں اور یہ سوچیں کہ اس عزما کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا اور پوری زندگی کا حساب دینا ہے تو کیسے کھڑے ہو پائیں گے اور کیسا حساب دے پائیں گے تو یہ خبر اللہ تعالی کی عظیم پر قدرت کی نشاندہی بھی کر دی ہے اس کی عظمت کو بھی واضح کر دی ہے اور ہمیں تنبیح کر رہی ہے کہ ہم کل قیامت کے روز اس کے سامنے حاضر ہونے کا تصور کریں اس عظیم ذات کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے تو کس قدر یہ خوفناک مقام ہوگا خوفناک گھڑی ہوگی اور یقیناً یہاں آمال صالح کا ذخیرہ ہی انسان کے کام آئے گا تو باہر کے بھی حدیث اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظر عطم ہے دوسری حدیث آپ نے سنی جس کے رابی ابو سید ابو سعید خدری ربی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے سب نے ارشاد فرمایا رب یوم الیامت خوبصورت واحد یہ ساری زمین قیامت کے دن ایک روٹی بن جائے گی یہ اللہ تعالی کی قدرت کی ایک اور نشانی کہ یہ زمین روٹی بن جائے گی ایک روٹی زمین جس طول عرض انسان اس کی تہذیب سے قاصر ہے تو یہ پوری زمین ایک روٹی میں تبدیل ہو جائے گی یا تکفہ اور جب بار کما یکفا و آحایدوں اللہ تعالیٰ وہ ذات پہاڑ اسے الٹ پلٹ کرے گا اوپر نیچے کرے گا اپنے ہاتھ سے کما یکفا واحد و کم خوب جاتا ہو پھر سفر جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی روٹی سفر میں اوپر نیچے کرتا ہے الٹتا ہے پلٹتا ہے اس اللہ حبر زمین کو ایک روٹی بنا کر قیامت کے دن الٹے گا اور پلٹے گا اوپر نیچے کرے گا یہ روٹی کیا ہے نزول اللہ دل یہ اہل جنت کی مہمان نوازی میدان معاشر کا وقوف جو پچاس ہزار سال کے برابر ہے یقیناً اللہ تعالی اس موقع پر اپنے جنتی بندوں کو متقین کو کھلانے پلانے کا انتظام کرے گا ان کو بھوکا نہیں رکھے گا یہ طویل دن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانی کہ یہ زمین ایک روٹی بن جائے گی جو متدیم کے لیے اہل جنت کے لیے روٹی ہوگی جس سے وہ توڑ توڑ کر کھائیں گے اللہ تعالی کی طرف سے مہمان نوازی جب ندیلسلام نے حدیث بیان کی تو علی میں جو آ گیا فقاد اس نے کہا بار اکر رحمان وال ابو القاسم ہے ابوالقاسم رحمان آپ پر برکتیں اتارے آپ کو با برکت کر دے نویر اسلام کو ابو القاسم کہا یہ یہودیوں کا خوب سا جانتے رہے گا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں یا رسول اللہ کہنے کی بجائے یا نبی اللہ کہنے کی بجائے یا عب القاسم کہا جبکہ کہ نبی الاسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنی کلیت سے پکارے جانے سے روکا ہے کہ سم نو بے میں ولا تک نو نوکنیتی میرا نام لے سکتے ہو اور میری کنیت نہ لیا کرو ایک دفعہ ایک شخص نے ابو القاسم کہہ کر پکارا تو نبی السلام اس سے مخاطب ہو گئے کیا بات ہے مجھے کیوں پکار رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں بلا رہا کسی اور کو بلا رہا ہوں کوئی دوست ہے جو بھائی ہے وہ ابو القاسم ہے تو نبی السلام نے اپنی حیات سعیدہ حیات مبارکہ میں اپنی کنیت سے پکارے جانے سے روکا یہ خبیصوں کو معلوم تھا پھر بھی یہ نبی صلاحتِ السلام کی شان میں گستاخانہ رویے سے باز نہ آتے چنانچہ آپ کو ابو ابوالقاصد کہہ کر پکارا جبکہ دل کی گہرائیوں سے یہ بات جانتے تھے کہ آپ یہ اللہ کے آخر نبی ہیں سچے رسول ہیں یا الفو ن ہو کما یا ارفون وہ نبیلاسلام کی صداقت کو یوں جانتے تھے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے مگر ان کا فغر ان کا حسد الحض قبول ہدایت میں رکاوٹ ہے تو یہ ہوگی وہاں آ گیا جب اللہ کے نبی نے حدیث بیان کی کہ قیامت کے دن یہ پوری زمین ایک روٹی کی شکل میں ہوگی روٹی ہوگی تو آپ یہ حدیث بیان کر کے خاموش ہوئے تو یہودی وہاں پہنچ گیا اور کہتا ہے کہ اللہ پھر رک کر اہل جنت یوم القیامت کیا میں آپ کو بتاؤں کہ قیامت کے دن اہل جنت کی مہمان نوازی کیا ہوگی وہ یوم الحشر جو دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہے اس میں جنتیوں کی ضیافت کا کیا اہتمام ہوگا آپ کو بتاؤں اعلی بلا پرانا ہے کہ ہاں کیوں نہیں بتاؤ یہ بلا حرف اجاب ہے اور جب سوال حرف اجتفام اور نفی کی جملے کے ساتھ ہو تو اس کے جواب میں نعم نہیں بلکہ بلا آتا ہے یہ بھی حرف اجاب ہے نعم کے معنی ہی میں ہے کہ کیوں نہیں بتاؤ ضرور بتاؤ تو لطف یہودی نے کہا تبون الارض خوبصن واحد یہ پوری زمین قیامت کے دن ایک روٹی ہوگی یعنی وہی بات کی جو اللہ کے نبی نے کی تھی جو بات اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتائی تھی اس یہودی کے آنے سے پہلے یہودی نے وہی بات آ کر بتائی کما فاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا النبی صلی اللہ علیہ نبی ویل نبی علیہ السلام نے ہماری طرف دیکھا وہ سعید قدری رہے ہیں انہیں صحافہ کو دیکھا حکم ظاہر کا پھر آپ ہنسے حتیٰ بدت نوازز ہو کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں نواز ناجزہ کی جمع انہیں کچلیاں وہ ہم نے دیکھیں اور یہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ انہیں کھلکھلا کے ہنستے اور آپ کی داڑھیں ہمیں نظر آتی اکثر آپ کا ہنسنا تپسم کی صورت میں ہوتا تھا تو نبی اسلام یہودی کی بات سن کر ہسے حتیٰ کہ آپ کی داڑیں ظاہر ہوئی ہم نے دیکھی تو آپ کا ہنسنا اسی بنا پر تھا کہ جو بات ہم نے اب سے کچھ لفظ قبل کی تھی اس کی آمد سے قبل وہی بات یہ کر رہا ہے اس طرح اور تسلی تشفی اور تاکید پیدا ہو جاتی ہے یہودی کی یہ بات تورات کے علم کی روشنی میں تھی جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو بات اللہ کے نبی نے کی اپنی وحی کی روشنی میں وہی بات یہودی نے کی علیہ السلام کی وحی کی روشنی میں تو دونوں رہی ہیں ایک دوسرے کی تعریف کر رہی ہیں اور یہی چیز نبی اسلام کی خوشی اور ہنسنے کا باعث تھی کہ آپ کے بعد کی ایک طرح کی تصدیق ہو گئی جس سے ایک ایمانی قوت اور بڑھے گی اور موقع ہوگی اور تصدیق اور قبی ہوگی صحابہ کو کوئی شک نہیں تھا نبی اسلام کی ہر خبر پتھر پر لکیر ہے سچی ہے بر حق ہے لیکن اس طریقے سے اس اسلوک سے اس قوت میں اور اضافہ ہوگا تبھی نبیر اسلام ہسے اور آپ کھلکھلائے حتا کہ آپ کی داڑھیں صحابہ نے دیکھی خود مخال پھر یہودی نے کہا اللہ عمیروں کا بھی ادا ہے کیا میں نہ بتاؤں آپ کو ان کے سالن کے بارے میں زمین تو روٹی ہوگی تو روٹی کھائیں گے کس چیز سے ان کے سالن کے بارے میں خبر دوں تو یہودی نے خود ہی کہا کہ ادامہم ہوں بالام ان و نونن ان کا سالن بالام ہوگا اور نون ہوگا بالام ابرانی لفظ ہے اور نون عربی لفظ ہے نون کمانا مچھلی اور بالام جو ابرانی لفظ ہے اس سے مراد بیل اللہ تعالی جنت کے بیل کاٹے گا اور وہ ان کا سالن انہیں ادا فرمائے گا جس سے وہ روٹیاں جو روٹی جو ہے وہ توڑ توڑ کر کھائیں گے بیل کے گوشت کے سالن کے ساتھ پکے ہوئے سالن کے ساتھ ن مچھلی کے مچھلی کے ٹکڑے ہوں گے اور بیل کا پکا ہوا گوشت ہوگا جو ان کو مہیا کیا جائے گا اور وہ کھائیں گے یہ فلو سے کابل سب ربن الفن ان کی جو کلیجی یعنی مچھلی کی اور بیل کی جو اس کا زائد ٹکڑا ہے اس ٹکڑے ہی میں سے ستر ہزار افراد کھا جائیں گے وہ ٹکڑا ختم نہیں ہوگا اگر آپ نے کبھی کلیجی لکھی ہو تو اس کے ساتھ ایک ٹکڑا چھوٹا سا اور جڑا ہوتا ہے معالف ہوتا ہے اور وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے سائز میں چھوٹا ہوتا ہے کلیجی کے مقابلے تو اس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے بقا ہے اور جنت کی نعمتوں کی عظمت ہے کہ اللہ رب العزت جو مچھلی کلیجی کو وہ ٹکڑا ان کو دے گا اور بیل کی جی کلے چھوٹا ٹکڑا ان کو دے گا اسی کو ستر ہزار افراد کھا جائیں گے اور وہ ختم نہیں ہوگا یہ پروردگار کی ضیافتیں ہیں روز قیامت یہ اللہ تعالی کی قدرت بھی ہے رحمت بھی ہے اہل جنت کی ضیافت بھی ہے کہ وہ طویل ترین دن اللہ تعالی اہل جنت کو اپنی زیافتیں ادا فرمائے گا مہمان نوازیوں سے نوازے گا اور ان کو بھوکا پیسہ نہیں رکھے گا بلکہ ان کے پینے کے لیے پانی ہوگا جامع کوثر کا ذکر ہے سلسویل کا ذکر اور جامع کوثر کی جو خصوصیت بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ اس کو ایک گھونٹ مل جائے کوثر کے پانی کا جامع کوثر کا تو پچاس ہزار سال اس کو وہاں کیوں نہ ٹھہرنا پڑے اسے اس پورے عرصے میں پیاس نہیں لگے گی جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی اسے اگر یہ گھونٹ اس کو نصیب ہو جائے یہ اللہ تعالی کی زیات میدان معاشر میں اہل جنت کے لیے اس کی قدرت بھی ہے کہ اس کے قدرت سے اس کے امر سے یہ زمین روٹی بن گئی جو اہل جنت کو روٹی نظر آ رہی ہے اس پر وہ کھڑے ہوں گے اور جب ان کو بھوک محسوس ہوگی یا ضرورت اور طلب ہوگی وہ اس کو توڑیں گے اور جب توڑیں گے تو ان کے سامنے جنت کے دو سالن عمدہ حاضر کر دیے جائیں گے ایک بیل کی کلیجی اور دوسرا مچھلی کے ٹکڑے ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے اس روٹی سے وہ کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہے اس کی رحمت محبت بھی ہے اور ہمارا ان تمام خبروں پر ایمان ہے کسی شک و شباہ کے بغیر؟ والله يحشر الناس يوم على بیضاء عفراء قال سهل أو غيروه ليس, فيها ليس فيها معلم جی جی بدیث حدیث ہے جس کے سعد رضی اللہ تعالی ہیں کہ ان نا تھا یوگ شعروں یومر کہ لوگ یوگ شعرم یہ عمر تھی لوگ جمع کیے جائیں گے قیامت کے دن ایک زمین پر بےغا سفید افراد انہیں ایسی سفید جس نے دوسرے رنگ کی ملاوٹ ہو بالکل سفید نہیں خالد سفید نہیں بلکہ اس میں سوخی یا گندمی رنگ کا تھوڑی سی اس کی جھلک بھی ہو تو یہ زمین کی شکل ہوگی سفید مگر سفید دوسرے رنگ کی ملاوٹ کے ساتھ کپر سطنفی ہے جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے تو میدہ بالکل سفید ہوتا ہے مگر جو روٹی اس کی بن جاتی ہے تو وہ روٹی کا رنگ بالکل سفید نہیں ہوتا بلکہ اس میں کچھ تھوڑی سی خمرہ یا سرخی کی میدش بھی ہوتی ہے یا گندمی رنگ کی امیدش بھی ہوتی ہے تو یہ رنگ جو ہے وہ زمین کا ہوگا قیامت کے دن مانا زمین تبدیل کر دی جائے گی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم تبدل اللہ غیر کہ اس جن زمین تبدیل کر دی جائے گی اس زمین کی غیر ہوگی اس زمین کی غیر ہوگی اور وہ زمین سفید رنگ کی ہوگی مگر اس کا جو رنگت ہے سفید وہ خالص سفید نہیں ہوگی اس میں تھوڑا سا ایک ملاوٹ سی ہوگی دوسرے رنگ کی تو دوسرے رنگ کے ساتھ وہ سفیدی کے ساتھ نظر آئے گی بخرص نقی ہے جیسے سفید آٹا یا میدہ اس کی روٹی جو وہ روٹی پک جاتی ہے تو وہ جو ایک میدے کی سفید رنگت ہے وہ برقرار نہیں رہتی بلکہ اس میں کچھ پکنے کے آثار نظر آتے ہیں اور رنگت اس کی سفیدی سے سخی طرف مائل ہو جاتی ہے یہ زمین کی ایک حالت اور کیفیت نبی اضلان نے بیان کی ابن سخت فرماتے ہیں لگی صفی معلم ماہ اس پوری زمین میں کسی کا کوئی نشان باقی نہیں ہوگا بالکل ایک ایک سفید روٹی کی طرح پھیلی ہوئی زمین ہوگی نہ اس میں کوئی بلڈنگ ہوگی نہ کوئی عمارت ہوگی نہ کوئی پہاڑ ہوگا نہ کوئی ٹیلا ہوگا نہ کوئی کھڈا اور گڑا ہوگا نہ کسی قسم کا موڑ ہوگا نہ کوئی گھر ہوگا اور یہ چیز بھی دہشت اور خوف کا باعث بنتی ایک سفر میں انسان رواں دواں ہو کوئی آبادی آ جائے تو اس کے لیے انسیت کا باعث ہوتی ہے کوئی ہو یا گھر راستے میں آ جائے تو اس کے لیے انسیت کا باعث ہوتا ہے لیکن ایک سفر جو ان تمام نشانیوں کے بغیر ہو یقیناً اس میں تشویش بھی ہوتی ہے اور اس میں ایک گھبراہٹ بھی ہوتی ہے تو قیامت کے دن جو ایک خوف کی شدت ہوگی میدان معاشر میں اس کا ایک سرو یہ بھی ہوگا کہ کوئی نشانی نہ ہوگی نہ آپ کو اپنا گھر نظر آئے گا نہ اپنا محلہ بستی نظر آئے گی نہ اپنا کوئی درخت نظر آئے گا نہ کوئی ٹیلا نہ کوئی کھڈا اللہ تعالیٰ قیامت کے وقوع کے وقت تمام پہاڑوں کو اڑا دے گا اور زمین ہموار ہو جائے گی گڑے بھر دیے جائیں گے ٹیلے اور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے سمندر بھی خشک ہو جائیں گے یہ زمین اور پھیل جائے گی آج زمین جو ہے خشکی جو ہے وہ پانی کے مقابلے میں ایک تہائی ہے باقی سارا سمندر اور دریا لیکن جب قیام قائم ہوگی سب خشک ہو جائیں گے وہ بھی زمین ہو جائیں گی ان کی گہرائیوں کو بھی بھر دیا جائے گا اور بالکل ایک پلین اور ہموار زمین دکھائی دے گی جس کی رنگت اللہ کے نبی نے بیان کی سفید سرخ مائے اور یہ چیز مزید بندوں کی حولاکی خوف تشویش اور ایک انجانے ڈر کا باعث ہوگی جس زمین پہ انسان رہا جہاں اس کی عمسیت کے سامان تھے سب ختم ہو جائیں اور یہ زمین ایک ہموار سطح کی طرح ہوگی جہاں بندوں کا حساب و کتاب قائم ہوگا اور دیگر جو قیامت کی علامتیں ہیں میزان کا قائم ہونا وغیرہ وغیرہ اسی زمین پر وہ صبرما ہوں گے اور اس زمین پر انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا اور حساب و کتاب دینا ہے اللہ تعالیٰ آسانیہ فرمایا تو یہ جو زمین کی تبدیلی ہے اس میں کولم کے بہت سے مذاہب ہیں کچھ کہتے ہیں کہ زمین کی ذات ہی بدل بدلنی جائے گی مگر ہردن قیم رحمہ اللہ ان کا رجحان یہ ہے کہ زمین کی ذات تو وہی رہے گی مگر اس کی صفات جو ہے وہ تبدیل کر دی جائیں گی جیسے جہنم میں انسان کی کھال بار بار بدلی جائے گی اصل کھال جو ہے وہ موجود ہے اور اس کھال کے مواصلات کو اللہ تعالیٰ بدلے گا وہ کھال جب جلنے کے قریب ہوگی نئی کھال آ جائے گی تاکہ عذاب کی شدت ان کی برقرار رہے اور ظاہر ہے کہ جب کسی انسان کو عذاب دیا جاتا ہے اور تکلیف دی جاتی ہے تو زیادہ درد کھاد بھی محسوس کرتی ہے تو اسی طرح یہ زمین قیام کی تبدیل کر دی جائے گی تاکہ انسان کی انسیت کا کوئی سامان باقی نہ رہے اور اس پر ایک خوف در اور دہشت کی کیفیت جو ہے وہ تاری رہے مقصد یہ ہے ان تمام محسوس کا کہ جو چیز انسان کی عفیت کا باعث ہوگی قیامت کے دے وہ انسان کے عمال صالح ہیں آج ایک مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے ہم سب کی زندگیاں قائم ہیں تو ان کو کیوں نہ ہم اللہ کر کی اجاعت میں صرف کر دیں تاکہ ان مشکل گھڑیوں میں وہ عملِ صالح کام ہیں ان مشکل گھڑیوں میں وہ نیکیاں کام ہیں انسان کی طویل عمر کر نیکیوں کے ساتھ ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے پیارے کے اندر سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل انسان کون ہے تو فرمایا من طال عمر ہو وہ کہ سب سے افضل انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو اور سب سے بہترین وہ ہے منطالہ عمر وسعمل عمر تو لمبی ہے مگر عمل برے تو اس بڑھتی اور گزرتی عمر کے ساتھ ڈھلتی عمر کے ساتھ ہم نے اپنے اعمال اعمال صالحہ کی کثرت میں اضافہ کرنا ہے اور یہی چیز قیامت کے دن کام آئے گی ورنہ ہر طرف سے انسان پر خوف زاری ہوگا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ہم نے سن لیا کس طرح وہ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا اور یہ خبر کی ایک یہودی نے بھی اس کے اللہ کے نبی نے تصدیق کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ایک انگلی پر آسمان ہوں گے دوسری پر زمینیں ہوں گی تیسری پر یہ پانی اور سمندر ہوں گے چوتھی پر یہ درخت ہوں گے وغیرہ اور اللہ ان کو لوٹ پوٹ کرے گا الٹائے گا اور فرمائے گا انل ملک میں ہوں بادشاہ الارض زمین کے بادشاہ کہاں ہیں اور زمین پر تکبر کرنے والے کہاں ہیں یہ چیز بھی ایک دہشت اور خوف کی علامت ہوگی پھر زمین تبدیل کر دی جائے گی پھر اللہ تعالی کی عدالت قائم ہوگی اس کے سامنے کھڑا ہونا یقیناً یہ سارے امور بڑے گمبیر ہیں اور جو چیز کام آنے والی وہ اعمالِ صالح ہے وہ تذبت ہو فن نفی اور زادِ راہ جو بنا لو تیار کر لو اور ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بہترین زادِ راہ تقوا ہے متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اور متقی بننا امالِ سازہ کے رہینے منت ہے جس قدر اللہ کے رسول کی ہدایت ہوگی اسی قدر تقویٰ بڑھتا جائے گا اور عمل صالحہ جس قدر حاصل ہوں گے اسی قدر اللہ کا قرغ اس کی محبت اور دوستی بندے کو حاصل ہوگی اور یہی چیز قیامت کے جن کام آنے والی ہے واللہ ولی التوفیق جی. رحمہ اللہ دہ باب الحشر حدثنا معلّ بن أسل قال حدثنا بهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين واثنان على بعير ثلاثة على بعير أربعة على بعير أشرة على بعير تحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا کتاب باب نمبر 45 ہے باب الحشر اور بعض نسخوں میں بابل کئی الحشر حشر حشر کیسا ہوگا حشر عربی لفظ ہے جس کا رغلمانہ جمع حشر یحشر مانا جمع ایجما جمع کرنا اس جمع سے تین چیزیں مراد ہیں اگر حشر قلط بولا جائے تو حشر کی تین قسمیں ایک حشر قیامت سے قبل جو علامہ کے قیامت سے ہے جس کا ذکر نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں کیا کہ قار عدم سے آگ برآمد ہوگی جو لوگوں کو حامتی ہوئی ان کے حشر کی زمین کی طرف لے جائے گی جو کہ شام کی طرف زمین ایک حدیث میں مشرق سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو مغرب کی طرف لے جائے گی ان لوگ کو تعارض نہیں ہے آگ کا آغاز ادن سے ہوگا اور وہ پھیل جائے گی اور مشرق و مغرب اس کے میں آ جائیں گے تو اس طرح یعنی مشرق سے کہو ادن سے کہو حضرت موغ بھی ایک میں آتا ہے تو ان میں کوئی تعارف نہیں ہے یہ آگ نکلے گی پھر پھیلے گی مشرق تک پہنچے گی اور پھر آگ وہ چل پڑے گی اور لوگوں کو ہانتی ہوئی جو ان کی پہلی حشر کی جگہ ہے جمع ہونے کی جگہ ارض شام وہاں ان کو جمع کر دے گی یہ پہلا حشر ہے جو کہ قیامت سے قبل ہوگا اور جو قیامت کی دس بڑی علامات ہیں ان میں سے یہ ایک علامت ہے جن کا ذکر آگے حدیث میں آ رہا ہے حشر کی دو اور قسمیں جو قیامت کے دن ہوں گی ایک ہے جب دوسرا سعور پھونکا جائے گا جو لوگ بے ہوں گے اور جو لوگ قبروں میں ہوں گے وہ سب اٹھیں گے اور اللہ ان کو جمع کرے گا سر زمینے معاشرت یا موقف میں ان کو زمین میں جمع کر دے گا قیامت کے وقوع کے بعد یہ حشر کی دوسری قسم ہے ان لوگوں کا جمع کیا جانا میدان معاشر میں اور تیسرا حشر جو ہے وہ جنتیوں کو جنت میں جمع کرنا اور جہنمیوں کو جہنم میں جمع کرنا یہ آخری حشر جو فیصلہ کن ہوگا جب تمام اہل جنت جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو یہ جنت کا حشر جنت کا جمع ہے اور تمام اہل جہنم جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے اور یہ جہنم کا حشر یہ جہنم کا جمع ہے سورہ ضمور کا آخر وقو اس نے ان دونوں جمعوں کا ذکر ہے جنتیوں کا جنت میں اور جہنمیوں کا جہنم میں ذکر ہے ایک حشر اور ہمیں قرآن سے ملتا ہے سورہ حشر میں سورت کا نام بھی سورہ حشر ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوفر جلدی دار الحشر کہ اللہ تعالہ نے اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے نکالا لیکن بد الحشر پہلے حشر پہلے حملے میں یہ نکالنا انہیں ان کی سرزمین سے نکالنا جو کہ پہلی بار یہاں پیش آیا یہ بد نظیر کی زمینیں تھی یہودی قبیلہ تھا انہوں نے در حصیقت نقل عہد کیا تھا جب صلی اللہ علیہ احرم مدینہ آئے تو یہود مدینہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا اور چونکہ یہودی بڑی غدار لوگوں میں ان کی فطرت میں دھوکہ اور غداری ہے تو انہوں نے مختلف ہینو بہانوں سے اس عہد کو توڑنے کی کوشش کی اور بدھ نظیر نے اس نفس احمد کی انتہائی دی دراصل غلطی سے ایک مسلمان نے دو مشرقین کو قتل کر دیا تھا جن کے پاس اللہ کے نبی کی اوان موجود تھا تو وہ قتل کے لائق نہیں تھے اب قتل ہو گیا تو آج کل جو کوئی سیاسی لیڈر ہوتے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتے پریس کانفرنس کرتے یہ ہماری کاروائی فلاں کی کاروائی یہ فلاں کی کاروائی مگر اللہ کے پیارے کے حمبر نے معاملے کو چھپایا نہیں حالانکہ دو سو دیت دینی تھی اتنی دیت دینی تھی چھپایا نہیں معاملے کو لیکن چونکہ بیت مال میں اتنے امور نہیں تھے تو محدود کے مظاہرے کا بد و نظیر کے یہودیوں کے پاس گئے کہ اس دیت کے معاملے ہماری مدد کرو اب آپ تھے اور آپ کے ساتھ ایک صحابی تھا یہود اس خبیر قوم نے دیکھا کہ نبی رکھنا اکیلے ہیں آج موقع ہے آپ سے جان چھڑانے کا ظاہر آپ کا استقبال کیا قالیم بچھا کر ایک دیوار کے سائڈ آپ کو بٹھایا اور چھت پر ایک بھاری چکی یا پتھر رکھ دیا اور ایک خبیر یہودی کو معمور کیا کہ جب اللہ کے نبی بیٹھ جائیں تو اوپر سے پتھر چڑکا دیں تاکہ نیچے دب کر آپ نوز لہٰ قتل ہو جائیں فوت ہو جائیں اور ہماری جان چھو جائیں یہ پوری طرح پلاننگ کر دی مانو مدد تو دور کی بات اللہ کے پیارے بیگمبر کے قتل کی سازش کی پتھر اوپر رکھ دیا گیا ایک خبیب یہودی اوپر پہنچ گیا اللہ کے بیگمبر نیچے بیٹھ گئے اس نے پتھر کو لڑکانا شروع کر دیا جبیر امین آ اور آ آ کر خبر دی تو اللہ کے بیگمبر یوں اٹھے جیسے آپ کو اس کارروائی کا علم نہیں ہے اور آپ محض فضائے حاجم کے لیے جانا چاہتے ہیں مگر وہاں سے آپ نکلے اور مدینہ آ اور صحابہ کا نشکر تیار کیا اس لشکر جرار نے بد النبیر پر حملہ کیا اور ان کے گھروں کی اینٹ سے بجا دی اور ان تمام یہوبیوں کو ان کی زمین سے جلا پطن کر ہے یہ پہلا حشر تو یہ, یہ حشر صورت میں بیان ہے سورہ حشر میں اس کا اخر بھی حشر سے قیامت کے حشر سے کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح کے واقعات یہ یہ واقعہ پہلی بار ہوا اور اس طرح کے واقعات کبھی کبھی رونما ہوتے رہے جہاں کسی قوم نے غدر کیا یا کسی قوم کی سرکشی حد سے بڑھی اس قوم کو سزا دی گئی علاقے کو فتح کیا گیا اور رہنے والوں کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا تو یہ دنیاوی حشر کی ایک صورت ہے جو عام طور پر قوموں کے درمیان ہوتا ہے اور اس کا تعلق جہاد فیض اللہ سے ہے اہل اسلام کے تعلق سے تو باقی جو حشر ہیں تین قسمیں بیان کی ان میں سے ایک قسم وہ حشر جو قیامت سے قبل ہوگا جو علامات قیامت سے ہے اور وہ ہے آگ کا نکلنا اور لوگوں کو ہاتھ کر لے جانا اول حشر کی سرزمین پر جو کہ ملک کے ہے اور اس کے بعد ان قیامت کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوں گی اور پھر قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی اور باقی دو حشر قیامت کے دن ہیں جب دوسرا سور پھونکا جائے گا جو لوگ بے ہوں گے وہ بھی اٹھیں گے اور جو قبروں میں ہیں وہ بھی اٹھیں گے اور سارے پل بھر میں میدان معاشرے میں جمع ہو جائیں گے یہ قیامت کا پہلا عشر ہے پھر فالق کائنات کی عدالت لگے گی اور اہل جنت اور الہل جہنم کے فیصلے ہوں گے جنت میں کون جائے گا جہنم میں کون جائے گا تو جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا یہ اہل جنت کا حشر ہے جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا یہ اہل جہنم کا حشر جہنم کے اندر تمام وقمہ اللہ اس باب کے تحت کچھ احادیث لائے ہیں ان میں سے جو پہلی حدیث ہے اس کا تعلق اس حشر سے ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا جو علامات قیامت میں سے ہے اور باقی احادیث کا تعلق باقی احادیث میں جو حشر مذکور ہے وہ قیامت کے دن سے متعلق ہے تو قیامت سے قبل جو حشر ہے اس کی یہ حدیث ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے پروطے کہ جو اشر اللہ سے اللہ تعالیٰ سے ترائے راز بین راہ بینا لوگوں کو جمع کیا جائے گا لوگوں کا حشر ہوگا تین گروہوں کی صورت میں تین طرح کے گروہ ہوں گے تین طرح کی جماعتیں ہوں گی نمبر ایک راز بین اور راہ بین وہ لوگ جو راضب اور راحب ہوں گے راضب کا من اللہ کی رحمت کے امیدوار اور راہب کا من اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے جن میں خوف اور رجا دونوں چیزیں موجود ہوں جو سچے ایمان کی علامت ہے سچا ایمان جس جی شخص کا ہو اس شخص میں یہ دو چیزیں جمع ہوتی اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے اور اس کے عذاب کا خوف ہوتا ہے اور جب بات رحمت کی چلے تو ان کا دل اپنے رب کی رحمت سے بھر جاتا ہے رحمت کا تما اور حفظ ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور اگر اللہ کے عذاب کا خوف ہو تو سب سے زیادہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور اس کے عذاب کے خوف سے رونے والے ہوتے ہیں تو یہ راز بین اور راہ بینا جو سچے ایمان کی علامت ہے کہ سچا ایمان ان دو کیفیتوں کے بیچ میں ہوتا ہے بین الخوف والرجاء ایک خوف کی کیفیت جو اللہ کے اذا سے پیدا ہوتی ہے دوسرا رضا کی کیفیت جو اللہ تعالی کی رحمت کی امید سے پیدا ہوتی ہے اور دوسری جماعت کی دوسرا گروہ کون سے وہ اطمان اعلیٰ بعر وہ سلاست العلیٰ بعر وہ اربا دن علا بحیر وہ اشرد دوسری جماعت الگوں کی ہوگی کہ وہ اونٹوں پر سوار ہوگی ایسے بھی انہیں لوگ ہوں گے کہ دو لوگ ایک اونٹ پر ہوں گے اور ایسا بھی کہ تین لوگ ایک اونٹ پر اور ایسا بھی کہ چار لوگ ایک اونٹ پر اور ایسا بھی کہ دس دس لوگ ایک اونٹ, پر لوگ ایک اونٹ پر اس کی شکل آٹوں کی ہے باری باری سوار ہونا یعنی دس افراد کے پاس ایک ہی اونٹ ہوگا جس کو لے کر وہ نکلیں گے تو کبھی زید سوار ہو رہا کبھی عمر سوار ہو رہا کبھی بکر سوار ہو رہا کبھی ایک کبھی دو تو نو بتل نو بتل سوار ہو رہے ہیں باری باری سوار ہو رہے ہیں جیسے بعض جہاد کے اسفار میں صحابہ کے پاس اونٹوں کی قلت ہوتی ہے. تو ایک ایک اونٹ کئی صحابہ میں تقسیم ہوتا وہ باری باری سوار ہوتے تو جو حشر ہوگا قیامت سے قبل اس میں یہ بھی ایک گروہ ہوگا جو اونٹوں پر سفر کرے گا اور کیفریت اس کی یہ ہوگی کہ ایک اونٹ کئی لوگوں میں تقسیم ہوگا جس پر وہ باری باری سوار ہوں بس حشر و بقی اور باقی لوگوں کو آپ جو ہے وہ جمع کرے گی آگ ان کا تعصب کرے گی ان کے پیچھے پیچھے چلے گی اور وہ لوگ آگ سے بچنے کے لیے آگے آگے ہوں گے تقیل و محروم حیض و قادل وہ آگ ان کے ساتھ قیدولہ کرے گی جہاں وہ خیللا کریں گے وہ طویل و محروم و, و باز اور وہ آگ ان کے ساتھ رات گزارے گی جہاں وہ رات گزاریں گے وہ تصویر وہ محروم و, و اصبہ جہاں وہ صبح کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ صبح کرے گی وہ تم سی ماہر محض و امس اور جہاں وہ شام کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ شام کرے گی معنی آگ ان سے الگ نہیں ہوگی صبح شام ان کے ساتھ ہے حتیٰ کہ اگر وہ سفر کرتے کر کے تھک گئے اور سیلولہ کرنا چاہتے ہیں پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں تو آگ بھی وہاں رک جائے گی اور ان کے ساتھ ہی سیل کرے گی اور اگر رات ہوگی سفر کرتے کرتے تھکاوٹ سے چور ہو کے کچھ دیر کی نیند کرنا چاہتے ہیں تو پڑاو ڈالیں گے نیند کرنے کے لیے تو آگ بھی وہاں رک جائے گی اور ٹہل جائے گی اور بالآر ان کے ساتھ چلتے چلتے ان کو موقف یا اول محشر کی زمین تک پہنچا کر آئے تو یہ جو حشر یہ پہلا حشر ہے جو علامات دیامت میں سے ہے جس کا ذکر نبی اسلام نے اس حدیث مبارک میں کیا اور جو لوگ چلنے سے گریز کریں گے کیونکہ ایک عزیز میں الفاظ آتے ہیں کچھ کو آگ کھا جائے گی جو لوگ چلنے سے جو ہے وہ گریز کریں گے چلنا نہیں چاہیں گے اور آگ کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے یا چلنے سے جو ہے وہ مترفر ہوں گے تو آگ ان کو کھا جائے گی تو باہر قید یہ قورب قیامت کی علامت ہے بلکہ یہ علامت جو قیامت کی دس علام، علامات ہیں علامات قبرات ان میں سے ایک علامت ہے کہ آگ لوگوں کو سرزمین معاشرے کی طرف لے جائے گی کچھ کو آگ لے کر جائے گی اور کچھ لوگ اپنے شوق سے جائیں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادی مبارکہ میں فرمایا کر علیکم کم جب یہ خدنے کھڑے ہو جائیں جو قرب قیامت کی نشاندہی کر رہے ہوں گے خبر دے رہے ہوں گے تو تم پر شام میں جانا ضروری ہوگا تم شام کا رخ کرنا اور شام کا تذ کرنا کچھ لوگ تو اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ شام کی طرف جائیں گے کچھ پیدل کچھ سوار رواں ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہیں ان کو آگ لے کر جائے گی اور جو جانے اور بڑھنے سے انکار کریں گے ان کو آگ جلا کر راک کر دے گی جی قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أيونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك نضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة قال قتادة بلا وعزة ربنا اس حدیث میں بھی حشر کی دوسری قسم کا فکر ہے جو قیامت کے دن ہوگا جب سول بھونکا جائے گا تو حشر بپا ہوگا سارے لوگ میدان معاشر میں اکٹھے کر دیے جائیں گے جمع کر دیے جائیں گے تو یہ حدیث انس بن مالک رضو کی روایت سے ہے کہ ایک شخص نے نبیلاسلام سے سوال کیا ہے یا نبی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوگ شروع کافی اعلیٰ افج یہی کہ کافر اپنے چہرے کے بل اٹھایا جائے گا اور اس کو چہرے کے بل چلایا جائے گا اور چہرے کے بل چلا کر اس کو سرزمین معاشر میں لایا جائے گا یہ ایک شخص کا سوال تھا کہ سوال اس نے کیوں کیا یہ خبر کہاں سے لی یہ خبر قرآن سے لی اللہ یار اللہ بجو جہنم اولا ایک اشرو مکان وہ ابل کہ جو اٹھائے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف تو وہ چہروں کے بل اٹھائے جائیں گے چہروں کے بل چلائے جائیں گے اور چہروں کے بل ہی انہیں سرزمین معاشرہ میں رکھا جائے گا جہاں وہ چریں گے چہروں کے بل تو یہ ساحل کا سوال پر سویر تعجب تھا کہ چہروں کے بل یہ کیسے ممکن ہے ایک انسان کا چلنا رسول اللہ شاہ فرمایا علیہ قادر صلی امشا اللہ نے یوم القیامہ کہ جس ذات نے دنیا میں لوگوں کو پاؤں کے بل چلایا ٹانگوں کے بل چلایا کیا وہ قیامت کے دن چہروں کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے اگر لوگ دنیا میں پاؤں کے پل چلتے ہیں تو کس کی تونیف سے کس کی قدرت سے اللہ تعالی کی قدرت سے تو جس ذات نے دنیا میں ٹانگوں کے بل پاؤں کے بل چلا دیا اور یہ قدرت تافرما دی چلنے کی وہ ذات قیامت کے دن چہرے کے بل بھی چلانے پر قادر ہے اس حدیث کو سن کر حدیث کا ربی قطاظہ کہتا کہ بل بلا با عزت رب کیوں نہیں ہمیں اپنے رب کی عزت کی قسم اللہ تعالیٰ ہر شہر پر قادر ہے ان اللہ عالیہ کل شعیم قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر شہر پر قادر ہے تو یہ ایک حشر کفار کا کہ اللہ ان کو چہروں کے بل چلائے گا اور دنیا دیکھے گی اور یہ خبریں ہمیں دی جا رہی تاکہ ہم عوالِ خالح کی طرف متوجہ ہوں نیتیوں کی جو ہے وہ شبیر اختیار کریں تاکہ قیامت کے اس قسم کے عوالے سے محفوظ رہیں اور یہ جو کلفتیں ان لوگوں کو حاصل ہوں گی اپنی بدعقیدگی کی بنا پر اپنے کفر اور لفاف اور شرک کی بنا پر بلد کی بنا پر ہم اس سے محفوظ رہ سکیں ایسے اعمال سے گریز کریں کفر سے دور ہوں خسائلر سے دور ہوں کفار کے تشبوں سے دور ہوں شرک سے دور اختیار کریں بدرک سے کنارہ کشی اختیار کریں اور یہ ہولناک جرائم اور گناہ کبیرہ ان سے بچیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس انتہائی بر انجام سے محفوظ رکھے تو باہر کے خلاصہ اس عزیز کا یہ ہے کہ قیامت کے دن بہت سے منکرین کا بہت سے کا بہت سے مفت لوگوں کا بات ہو گئے